فَإذا نفخ في الصور نفخة واحدة جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی قیامت کی تقزیب کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی کے قصے بیان کرنے کے بعد اب اس کی آمد کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کے زیر اثر تمام روحیں اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی اور سب لوگ رب العالمین کے سامنے حاضری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ اوپر اٹھا کر ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرا دیے جائیں گے کہ آنے واحد میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی اور قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ پڑے گا اس کا رنگ بدل جائے گا اور نہایت کمزور اور ڈھیلا ڈھالا ہو جائے گا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر پناہ لیں گے زحاق کا قول ہے کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا تو فرشتے اس کے کناروں پر پناہ گزی ہو جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے گا تو وہ اتر کر زمین اور اس پر رہنے والوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے اس دن آٹھ فرشتے اپنے سروں پر عرش کو اٹھائے ہوں گے بعض نے کہا ہے کہ تعداد فرشتے آٹھ صفوں میں بٹے ہوئے عرش کو اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عرش سے مراد یا تو عرش عظیم ہے یا وہ عرش جو قیامت کے دن فیصلے کے لیے زمین پر رکھا جائے گا واللہ عالم